ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يغفر لكم اعمالكم ويعفو عن ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله اكبر فان خير الحديث كتاب الله وَخَيْرَ الْهَدِيِ الْهَدِيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُهُدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُهُدَسَةٍ بِجَعَةٍ وَكُلَّ بِجَعَةٍ ظَرَارًا وَكُلَّ غُلَالَةٍ فِي الْنَاءِ فَعَوْضُ بِاللَهِ مِنَ الشَّيْطَانِ بَدِيمٍ بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ مهترم سامئ حاضرین مسجد یہ صورت قلم کی میں نے ایک عائد تلاوت کی ہے جو آج خود کا موضوع ہے کہ وہ ان نقل آرا عظیم اے ہمارے نبی آپ کو لوگ مجنون آپ کو پاگل آپ کو جادوگر کہتے ہیں لیکن یہ سب باتیں جھوٹی ہیں بات وہ ان لکن عظیم آپ اللہ تعالیٰ اخلاق ہسنا کے اعلیٰ مقام اور مرتبے پر قائم رکھا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاق ہسنا والا بنائے نبی علیہ سرا کے سلام مسلم حقیقت ہے کہ پوری کائنات میں اولین و سے ہر ایک میں سب سے بڑے اخلاق والے آپ تھے اور سب سے زیادہ اس دنیا کے اندر افراق ہسنا کر جس نے محنت کیا ہے دعوت دی ہے اور قوم کو بلایا ہے وہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسی لیے مصرد احمد بن حمبل وغیرہ کی روایت نبی علیہ شراک نے اعلان کروایا اے گو انما نما بو اس مکار افراد اللہ راہ نے ہمیں دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے کہ افراد ہسنا کی تکمیل کر دی جائے اخلاق ہسنا کو عام کر دیا جائے نبی رہے پرافان کی دنیا میں آنے کے سے مقاصد نہیں سے ایک عظیم مقصد دوستو یہ تھا کہ دنیا سے بد افرادی کا کلہ کما کر دیا جائے اور افراد ہسنا دنیا میں عام ہو جائے ان نواب و عشق لو تم اسی لیے اصلاح نمت ملنے کے پہلے اور وہ مد ملنے کے بعد ہی آپ افراد ہسنا پر قائم تھے اور اخراط ہسنا سے آگ دعوت دیا کرتے تھے امام سلندی امام احمد بن حمبل اور بہت سارے محدسین نے حضرت جاوید بن عبد اللہ جاوید بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ محمد روایت کیا اور تقریباً یہی حدیث ابو ہم رضی اللہ تعالیٰ محمد الحبی مرضی ہے جس میں ندی ارے مسکرا ایک اچھے انسان اور ایک برے انسان کا ذیار قائم کیا اخلاق ہسنا اگر انسان کا حالات اچھے ہیں تو بہترین انسان سمجھا جاتا ہے اور اگر انسان کے اندر ہزاروں خوبیاں ہیں لیکن وہ بد اخلاق ہیں تو اس کا شمار نیک لوگوں میں عزت والے روگوں میں نہیں ہوتا حدیث کے اندر آیا نوی فرماتے ہیں اے لوگ ایک نوین احاط اے وہاں پر افلاح سے اے میرے دن مچھروں کو یاد رکھو کہ آج اچھے دن ہمارے اور اللہ سے نزی سب سے محبوب انسان کو ہوگا وہ روک می مجل سنگ مر سیا اور قیامت بچے دن سب سے قریب سے میرے قریب سب سے زیادہ میرے قریب اللہ تارا اس انسان کو جب عطا کرے گا جو تم نے سارے سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہوگا یہ انسان دنیا کے اندر اور میں بڑی کامیابی حاصل کرتا ہے سبحان اللہ نبی علیہ سراغ خان کے شریر میں جنت ملے اللہ کر رسول کا محبوب وہ ہے انسان جس کے پناتے ہیں آپ ہم اخلاقا تم نے جس کے افراد جتنے اچھے ہوں گے اتنا ہی زیادہ محب ہوگا اور اتنا ہی زیادہ مزرے کا جنت میں سارا جبے دیں گے اللہ ہم سب کو اخراج خطرہ سے روا دیں گے آپ نے آگے شاعر سمایا خراب کی آپ کو بچاؤ وہ امنا اب زیادہ نہیں وہ اب آگت مجھے مز موٹا سب دیکھو دور اور سماچار ہے سراخت اے لوگوں کے آپ کے بھی سب سے زیادہ مز بہت ترین انسان سب سے زیادہ جت انسان سے اللہ وہاں رسول مسبت کرتے ہوں گے اور سب سے زیادہ دھو جس کو رکھا جائے گا وہ گڑب ہے جس کے میں سیر پائی جائیں اکلتا وز مت دیکھ اور پہلے نمبر پر سرکار ہے دوسرے نمبر پر متشق ہے اور تیسرے نمبر پر ایک مو کا کال ہے سورنگا سبارتنا سرکار وز متصدو برتر کو متصد ڈے کون کو ہم جان نہیں ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ متفر حکومت کون ہے یہ تین قسم کے روپ تھے سرکار متسدے کون اور متفر یا رسول اللہ ہم سرکار کو بھی جانتے ہیں متسدے کو بھی جانتے ہیں لیکن متفر حکومت کو نہیں جانتے وہ کون بندوست ہوگا آپ نے ساتھ ہمارا مستقبر لوگوں کے ساتھ تکبر سے پیش تک آنے والا تکبر کرنے والا وہ روز کرنے والا انسان یہ سب سے بدترین درجے میں سیامت کے دن شمار کیا جائے گا دا اور اللہ تعالیٰ کا بہت بہت انسان ہوگا <سؤال> yep. یہ پوچھا گیا سر ساروں پوچھا دے کہاں میں کہاں ہمارے سر کہتے ہیں کتیر الکرام जाता है इसको कहा जाता है सरकारों वर्ष कौन आपका सब कौन कहा जाता है वो इंसान जो सामने वाले पर जबान दरानी करता है बदकरारी करता है सोश करारी करता है और बातें बातों ने सामने वाले पर जागृति करने की कोशिश किया करता है آپ کے ساتھ میاں سب سے بہترین انسان یہ ہوگا حضرت بادی رحمت اللہ اور اما محمد بن حمد رحم اللہ یہ سارے محد تھی حضرت عبدل اور حضرت معرم نے زبردستہ ہوا ہو کروائے کیا خصوصا حضرت معاذ نے زبر کہتے ہی جس دن نگی ارد ہمیں یمن کا گورنر یمن کا گاڑی یمن کا مٹی ہمیں بھیج رہے تھے اس موقع پر آج ہم نے وسیع کیا تھا آج یا وہ ہر وہ تم کو ہم گورنر بنا کر محل وستاد بنا کر تھے ہم یمن کی طرف روانہ کر رہے ہیں تین چیزوں کا خاص خیال رکھنا نمبر ایک اس کا اے ہے سوا سنتا دنیا میں شہید رہو ندینے میں رہو مکے میں رہو یمن میں رہو اپنوں میں رہو یا ڈیرو اندر ہو مسلمانوں میں ہو یا ڈیرو اندر دنیا میں چنوں شہید رہنا اے ہے اللہ تارا سے ڈرتے رہنا انسان کے دل میں اگر تکوڑا ہے وہ دنیا میں تم بھی رہے گا اس کا تکوڑا اس کے اثر دار کرانا کرے گا دنیا میں انسان ہوگا اسی لیے روی رہے تکوں پر بڑا روس لیا ہے ہریش چند ہر گنگا کے بس خود روی راہ تارا کہتے ہیں نبی رہے سرا سانساری زندگی لوگوں سے دعا مارتے اللہ ہمیں اچھا رو کرا وقت کا ول اچھا ول ہے نا یہ آج آپ کر لو تب وہ ہمیں ہارا سواد نی رکھا وقت کا وا تھا اللہ مجھے عطا کر دے اللہ مجھے علم عطا کر دے اللہ مجھے عطا فرما اللہ مجھے ہدایت پر مر کے تک کائم رکھنا اللہ مجھے سب سے بے نیاد بنا دے یہ نبی ریشتہ خان کی تیاری دعا بھی کیوں انسان کے اندر اثر اترا ہے تو اب یہ رشتہ شام ایک موقع پر اب اس شریر خود بھی ذریعہ ہو کا ہو کو سیخ کرتے ہوئے فرمایا تھا یا اگر تکواز فیم نہ ہوگا ایسے کوئی لوگ اپنے اندر تقویٰ پردہ کرو کیونکہ اسلام کا سارا دارو مدار مہارمدار تکوا کر رکھا ہے اللہ ہم سب کو تکلا سے عطا کرے نمبر دو ہر اے مار تم یمن جار میں ہو پہلی تو یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا نمبر دو واقعہ تھا اگر کبھی تم سے تیری گنا کروا دے تو اس گناہ کے بعد فوراً نیکی کر دینا تاکہ اللہ تارا گماہوں کو ختم کر دے نیکیوں کے برکت سے برائے گا تمہارے مٹا دے نمبر تین جو آپ خود بیٹا موضوع ہے اللہ ترقی فرما سن سر فل سن حسن یہاں پہ جا ہو دنیا میں جہاں بھیڑ گنا اپنے ہوئے ہو جدی ہو ہندو ہو یا مسلمان ہو یا ہو یا عیسائی ہو دنیا کے ہر انسان سے ملنا تو اخلاق کے ہسنا کے ساتھ ملنا تمہارے اچھے اخلاق کا مظاہرہ ہونا چاہیے یہ بھائی ہو اخراق عظیم شریر نے کی ہے تو پیاس کے بنا چھ میدان میں بخشوانے سے مت تک پہنچانے کا ذریعہ بنتی ہے بنتا ہے اسی لیے حضرت سے اپربار بگلنا ہو پاران ہو امام ہمام امام مدد حمام احمد نقل کیا ہے آپ کے ساتھ تمہاری ساری میٹیاں تمہارے سارے زندگی کائن کرے گا ایک کدرے میں تمہارے برائیاں ہوگی پھر اس کے بعد وطن کیا جائے گا اور یہی نجات کا وقت ہے ہماری سفر تم عوامین ہو اور بڑا جس کی نیتوں کا کبڑا بھاری ہو گیا ایک کر رہے یہ سارے میں ڈالا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہان میں دار دلا دیا اللہ تعالیٰ تعالیٰ چاہے ایسے موقع پر میرے بھائیوں جب انسان کے نیتی اور بڑی سیوکن کے لیے تباہ کائم کیا جائے گا آپ کی ساری نیتیاں ہوگی لیکن نبی علیہ کرنا چاہے اے رو مانی شہید گے اخبار کے ہسنا سے بڑھ کر کے کوئی نیٹیوں کے تراقی میں نہیں ہوگی اسی لیے سب سے مہبان اور سب سے بھاری دھڑکن سب سے بڑی نیٹک نیٹوں کے تراق میں ہوگی آگے کے اخلاق ہسنا ہوں گے پھر آگے اے لوگوں اپنے اخلاق کو سنبھالو اچھے اخلاق والے بنو اپنے اخلاق کو کرو اپنے اخلاق کو اچھے سے اچھے بناؤ کیونکہ آپ نے ساتھ ہمارا صاحب حسن ایک اچھے اخلاق کا بندہ اپنے اچھے اخلاق کی برکت سے لوگ کو ڈرا دے کر اللہ، راہ و کی نماز والے، رکھنے والے اپنے روزے اور, سے جو عجر و اور مقام و مرتبہ و حاصل کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آمد سے افراد ہسنا کو اس سے بھی بڑا مقامی درجہ ادا کرتے ہیں ساری نیٹوں کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے افراد ہسنا پر رکھتا ہے اللہ ہمارے اخلاق ہمارے پیریکٹر درست ہوں اللہ, دعا اللہ حسن فحسن اے اللہ جیسے اپنے نبی کا سہنا جیسے اپنے نبی کی شکل سورت آپ نے بہت بنائی ہے اسی طرح اللہ اپنے نبی کے اخلاق اچھا بڑا دے ہمیشہ یہ دعا میں کہنی چاہیے اللہ متباہ کی سو حسن ہلکی ہر کماتا رہے تراتی الحمد للہ وطف وسلم امداد دوستوں اللہ ربرالی نے جہاں اخلاق ہٹنا کا بڑا اونچا مقام مرتبہ رکھا ہے وہی بد اخلاقی کو بدترین کردار قرار دیا گیا ہے ہمیشہ اپنے آپ کو بد اخلاقی سے بچاؤ بد افرادیاں جو ہمارے یہاں بہت زیادہ عام ہیں ان میں سے چند پہلی برائی جو ہمارے وہاں جو موجود ہے وہ یہ دوستوں تھوڑی سے بات کسی مسلمان بھائی کی یا کسی بہن کے متعلق کسی پڑوسی کے متعلق ایک چھوٹی سے گلتی یا برائی ہمیں نظر آ گئی تو اس کا پھیلانا ہم اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں اس کو بڑا کمال سمجھتے ہیں کہ اس کو ایک موقع ملا ہے اس کو پورا پورے محلے میں کام ہے اس لیے ہر ایک بڑھ کر کے حصہ دیتا ہے اور اپنے ایک بھائی سے زمین اور خال بنا دیتا ہے رب نال نے کے مور کے اندر ایسے لوگوں کے مطابق ہمارا لہو کا رام یار میں وہ ان تم لا پا رہا ہوں جو لوگ دہیائی اور برائی اور کسی کو بدنام کرنے والی باتوں کو لوگوں میں عام کرتے ہیں جو ہے سو نان دس لوگوں میں عام کرتے ہیں اور اس کو کتنے لاتے ہیں کیا کو خبر نہیں ہے دنیا ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہاں اروثر بنا کر رکھا ہے اور بات بڑی چھوٹی ہے کسی کے اندر کوئی کوئی برائی دیکھنی آپ اسلام کرنے کے بجائے آپ لوگوں کو اس کو پھیلانے تم معمولی سمجھتے ہو معاشرے میں معاشرے کے لیے اور خود تمہارے آواز آخر کی بربادی کے لیے کتنا یہ نقصان ہے اور کتنی بڑی چیز ہے سرمایہ لموا اللہ لا کا ہے تم حقیقت کو نہیں جانتے اسی لیے اگر کسی بھائی میں کوئی ایس دیکھا گیا کوئی برائی دیکھی گئی ہمیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے ہم ہمیں اس پر پردہ ڈالنا چاہیے ہمیں اس کو چھپا دے کے اس کی اصلاح کرنا چاہیے اگر کسی نے اصلاح کیا کسی نے اصلاح کی کوشش کی تو نبی یہ کام ہیں دو حدیث ہیں مل سکار جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کے ایک پر دنیا میں کردہ ڈالا کتنی اللہ اس کے ساری برائیوں پر پردہ ڈال دیا اس کا کوئی ایک گناہ ایک بائی کی اللہ کر لوگوں کے سامنے نہیں آنے دیں گی نمبر دو کتنی عجیب سے ہے نبی میرے پرارتنا فرماتے ہیں ایک انسان اپنے معصوم بچی کو زندہ زمین میں کاڑ رہا ہے اگر کوئی مار پہ کے پیسا دے کر کے با بازی کر کے اس کی لڑکی کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے. لڑکی کی جان کی لڑکی کی تربیت گیروں کی بیٹی کی, کی پورش کرنے کا کتنا شوہر دیتا ہے اس سے کہیں دادا اللہ دا دا دا. اس مو دل کو سوال دیتا ہے جو اپنے بھائی کے ایپ پر پڑتا ڈال دینا میرے بھائیوں ہم سڑک کے بڑا کمال کر رہے ہیں اس لیے ہمیشہ برا جو کرتا دادا رو نمبر دو جو ہمارے یہاں بہت زیادہ آپ ہو گئی ہے میرے بھائیوں کسی کے ایپ کو دودھنا کسی کی جاسوسی کرنا کسی کے پیچھے پر جانا اس کے پیسے بہت دوست کون سے ہیں یہ کیوں ترقی کرتا جا رہا ہے یہ کاروبار میں کیوں بڑھتا جا رہا ہے رینا اور ٹائم کروا اس سے پیچھے پڑنا یہ بدتریناتے خبردار نہ اپنی زبان کے اپنے کسی مسلمان کو تکلیف نہ دو سگری نہ کرو ان کی شکایتیں کرتے ہوئے نہ کروا سے ان کی خطاؤں کو گونجنے میں محنت نہ کرو ان کی خطاؤں کو تلاش ہوا اوا جو بد وقت جو, جو میرا اپنے مسلمان بھائیوں کے ایپ کو پورنا چاہتا ہے ہمارا جی سے ہوا یہ ہزاروں کسان ہاتھ میں ہیں اور ان کے ناخون ہاتھوں کے ایسے نہیں ہیں, بلکہ بڑے بڑے شاکو دیتے ہیں اور وہ کے نوکی میں دھا ان کے ہوئے ہیں. دیکھا ہر انسان ان نواروں سے ناخونوں سے اپنے چہرے کو نوچتا ہے اپنے جسم کو نوچتا ہے اپنے کچے دوست کو کماتا ہے میرے گھر آج یہ بہت اپنے کے ناخن تابے کے تلواروں کے مانیہ کے مان کو ایک ہاردار بنے ہوئے ہیں اور اپنے چہرے اور اپنے بدن کے دوست اور تباہی کر کے یہ کون سے لوگ ہیں جمر نے کہا یہ ہے یہ آپ لوگوں کی جترتے اور لوگوں کو لوگوں کی عزت پر ڈکیتی ادا کرتے اللہ برائی بچائی اللہ نے پیچھے نہ پڑھو ہمیشہ ایک دوسرے فتح محبت کا ماحول پیدا کرو اللہ تعالی ہم سب کو نیز بنائے بنائے بنائی بنائے بنائی سنت بنائے اللہ سب کو برآب بنائے اللہ نے جو بیمار ہو سکھا پنیہ کا حرما جو مقروض اللہ اللہ مارا ہم آرام سیفر اور ہمیشہ رکھے اور اللہ کام لے وہ کام لے جس سے امت کا فائدہ ہو کی فراہ ہو ہم ہو, ہر ایسے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کی ناراضگی ہو, ہو اور جس شہر میں رہتے ہی وہ کے گھر کے باقی رہوں گا اللہ ان کو شہباز کا اللہ حالآم سے اللہ دادا دادا جن کا کام لے ہر غلط کام چل ان کے ہاتھوں کو روک لے اللہ قاموا بكل استعمال الله اللهم صل للمقيمين والقمين والمسلمين والمسلمات عباد الله رحمكم الله ان الله الامر بالعدل والاحسان وايتاء القرها وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يهذكم الله ان تذكروا الله يذكركم ودعوه يهتد بكم ولا الله تانا اكبر